والسلام على محمد المصطفى وعلى خالقه وأصحابه ربنا الذين كفروا من بني اسرائيل علام ان ظالم وعيس ابن مريم ذلك بما عزقوا وكانوا يعتدون كانوا لا يطناهون عن منكر فعلوا لبسما كانوا يسقنعون صدق الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولا دغ السلام عليك يا يا رسول الله وعلى ال وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاه وسلام عليك يا سيدي يا وعلى ال وصحابك يا متين وقلوب المؤمنين مطلب مطلب جلا جلا لوگوں ہر شروع حق بولنے حق دوتے چلنے حق دو مرنے دی توفیق بخش چاٹ چک بلوچان برادرم محمد حنیف ربانی صاحب کاری محمد صاحب علاقے کے معام نیل دو صاحب نے اس کا اہتمام فرمایا اللہ ببارک و مبارک بتالاج نانک ہمت قبول بخشی دوستو, دوستو ناچیز کے خطابات بیانات الحمد للہ اللہ تعالیٰ کرم حالات و واقعات و حادثات کے مطابق ہوں حکمت اسی چیز کا نہ ہے جیڑی بیماری ہوگی انہیں علاج کرو ये नहीं बंदा दाड़ पीड़ता होती चवल चवल अजकल ज्यादा इलाज इन्हें पीमारी कोई है। जड़ा हकीम कुर्सी तुझा कुछ, कुछ बयान किया करके अठ अठध घंटिया जलसे कौम को कख हासिल नहीं हों कोई शायद बयान होनी नहीं जिस लाल कौम की अगर जरूरत पूरी یہ ہونا بھی ہے سرفرک فرکی کے خلاف بولنا کوفر آم برائی کے خلاف نہیں بولنے اور تنوی کسی فرکے کے خلاف فقط بولنا کوفرو پائیلاف اجتماعی برائی کے خلاف بولنا یہ جہے شامی ہوں جدو باہر کے کسی فرکے خلاف بولن والا بولے وہ پیسے بھی دے نعے بھی مارتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بھی سانو تو کچھ نہیں نبھا یہ پرلی برادری سے لگا نہیں جب کفرت برائی کے خلاف اجتماعی طور یعنی محل شرکا پرستی نال نہیں دین پرستی دے نال حق پرستی دے نال گل کی جاوے نا وہ پھر جڑے سونا وہ بھی آ جب وہ موڑا ہو میں مشال دینا بہبی کرے تقریر تو آخ ہوئے جہے دربار سے اپنی رنگ گلتے ہیں وہ بڑے بغیرت نے ہوں جہاں دہ بھی بچے نے उना उना आपे छाल मारनिया परलिया है जिन्हें बेगैर वाला पैसे भी सदने मौली नारे भी मारने मौली भी उसे उस पास जे वो चाह आखे हुई जब सत्रह इंच बकार अपनी अराना गलते ने बेगरत ने हूं हूं उन ला लैन गए बकारता तू सू बकरारत बनाई असि तेन बकरारत दिखा हूं उन्हें तो उन्होंने बेगैरत नहीं ना आख्या उन्हें तो आख्या यार जो उधर उधर गलते हैं वो बेगैरत ने परी जिने बैठे ने वो सारे खली खड़े ने आके लड़ना कि नहीं पैन एक तैयार औखी पैन देनी उन्होंने मुला आखना शब छुट्टी करो छुट्टी चलो चलो चलो चलो बस हो गया जो कुछ हूं सुनी मौली तकरे गल समझ आए یہ تکریر کرے آخے ہوئے جڑے پیر یارویں والے یارویں شریف کی خیر نہیں کھانے جزور پاک کے ملاد کا لنگر نہیں کھانے بڑے پیمان ہوں جی سنی سو آ گیا آخر واہ سبان اللہ پھر آخ پھر آخی جو اصل مرد دیک دسانے یارویں شریف کی پلیٹ دے لاوہ بان کلونے لگنا تگا کھڑا پرلی برادری نے ٹھیک ہے شاہش آخو جے سود کور کھے جڑے شراب پی پیشاب پی ہوں لیکن میری گل سمجھ رہے ہو سباڑا سارا مسلمانوں کا مگر ہو گیا وہ اس فرکے دگر ہو گیا ہے انہیں اپنی برادری نہیں چیڑی انہیں اپنی برادری نہیں چھیڑی حق دین نہیں بیان کیتا جرم کے خلاف عام نہیں بیان ہوا جب نہیں ہویا وہ ادھر پہیے گئے ادھر پہ گئے قومی پٹھا گول ہو گیا قوم نک پتا نہیں لگا جو دین کی قسم خدا بھی کر کے جڑے ہاتھ پہ یہ سوچنے آ پایا دنیا کھلوتی عوام کے بندے خود آس باندھ نے اپنے منہ چار پتا نہیں دنیا کھلوتی اگر پرستی گفتگو ہوتی دی ممبر رسول کا وارث یہ میرے سامنے کال بیٹھے کہ میں اپنے سامنے کنو رکھنا میں رکھنا اللہ دے رسول ایمان کشمیا پیارنا قوم بچارے کی فصل انتباہ نہ سجڑوں اللہ تعالی کے سگلو کرم اعلان کرنا ہوں میرے تو تقریر کرا میم سننے والے یہ تبکو نہ رکھ یہ راضی کرے گا بالکل مینو کسی صدنا سدنا بس ملا نہ سدے تو سات وار پہ میں راضی کرنا ہے تو سرفلہ طلا رسول راضی کرنا کیوں میرا ایمان میرا فرمایا سرکار سارے کسا میرے خلاف ہو جاؤ کسا مینو ماسے کا نقصان نہیں دے سکتے جب تک میرا رب مین اور تسا سارے میرے حق چو ماسا سرے برابر فائدہ نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ رسول میرا فائدہ نہ کرے نظر اللہ پہ رکھا ہے مرد مسل سمان اس واسطے میرا بوضو اس وقت عام جڑا چل رہا ہے حالات واقعات زمانے کے تقاضے کے مطابق ہے برائیوں سے نہ روکنے کی نہوست اور عذاب برائیوں سے نہ روکنے کی نہوست اور یہ تو نواں سننا تلاقے علاقے کبھی بیان نہیں اتلے علاقے میں بیان کرایا کافی سارا نو جو سنو گے حقائق قرآن اور حدیث سنو گے کوئی ملاوٹ جھوٹتی نہیں ہوتیفاق نہیں بنی اسرائیل لمبا حالات کسو نبی پاک وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل جدو ہلاک ہوئے سن برباد ہوئے سن تو کسان سے را گیا گلنیا فلانے قصہ نہ کسے نتیجہ آخر کرنا ہے نہ دین بیان کرنا ہے نہ حلال حرام بیان کرنا ہے نہ حکم شریعت بیان کرنا ہے نہ برائی کو روکنا نا. کوئی شاید بیان نہیں کرنی صرف کسے کہانی بنی اسرائیل یہود یہ سارا درد نبی پاک نے فرمایا جدو برباد ہو گیا سڑنا انہ کے بولنا جلے سانوں پھر اسے گل دو رکھ لیا کہ کسے بیان کرو پیسے لوگ تو چلو تو سجڑو برائی تو نہ روکن کی نہوست اور آزاد پہلو نہوست بیان کرنا بھی نوسط کی کی نوشت پہ پھر عذاب بیان واسطے کہ جڑے آدھے نے آدابوں تو محفوظ ہوں حضور کی مت آزاد ہونا کوئی نہ میں احادیث ایک نہیں دو نہیں تین تقریباً پن سات حدیث سناوا گا اس کے بارے رسول کریم سکار کا فرمانے شان شانت ایک کی کافی امتی واسطے لیکن مختلف ماں مطالب جو مختلف حدیث ہے سارے وہ سنا کے تو ان, ان جو عبرت کا سبق ہے وہ جناب تک پہنچا دیاں گے انشاءاللہ شاء اللہ سیانے بندے دا کم یہ ہوئی ہے سیانے لوگ کا کام یہ ہوئی ہے کہ دوسرے ویک کے نا دوسرے کا بھڑا حال ویخ کے عبرت پڑ جائیں وہ چبل ہوا ہے جہاں بندہ سبق بن جائے اللہ تعالی نے اپنے پاک نبی امت نو آخر اسے رکھا رحمت آلمی رحمت دس کے تس پچھلیا قوما کے کسے والر حاصل کر عبرت حاصل نہ کرے اس واسطے اللہ تعالیٰ سجنوں برائیاں کو روکنا یہ بہت بڑا فرض اللہ تعالیٰ دے جن نبی آئے یہ فرد لے کے سوال لکھ نبی دا فریض ہے برائیاں تو روکنا تین درجے نے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 میرے مقابلے کتنا اٹھ کھلوے گا ان ہاتھ نال بدی نوکن نو کر جنہوں اے طاقت نہیں اور وہ ایسے تھانے ایسے لوگوں جنہوں ہاتھ نال روک کے کتنا اس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 لیکن اس درجے دے بندے نو جڑا زبان نال روکن دا درجہ ہے خالی یہ ہاتھ اٹھا کی اجازت نہیں اگر اے شبہ کہ میں مینو اگر اگڑیاں گال کٹی یا مارن دی کوشش کیتی تو میں لڑ پوا گا انہ نال سے دے واسطے پھر زبان نال روکن جایا نہیں رکھتا وہ اپنے ایسا اعتماد کہ میں نو رکھتا نال پی چڈن تا بھی میں ہاتھ نہیں اٹھاوا گا لیکن اپنی زبان ہی نہیں روکا گا چلائیں تیسرا درجہ وہ آم سارے بندیاں واسطے حکما واسطے ہر کسی واسطے وہ کہ دل میں برا جی دل نفرت ہو نفرت کراہت ختم ہو جاوے جائے گل نہ کہ ہوا ملے طاقت ملے تو پھر بھی نہیں روکے نہیں روکاں ہاں جی یہ اگر اندر اندر ہے دل کے اندر اج کا خیال ہے کہ میرے تاقت نہیں مل گئی تو میں نہیں کوشش اے پھر بڑا بڑا مجرم اس درجے کو بھی جدو قوم تھلے ڈگ پہ نا اللہ تبارک و تعالیٰ اونا تے وطال ان گزب کہ پھر ساروں دے دل ایک کر چڑد برائی کرے تے برائیاں تو دور دل ایک کر چڑتا ہے نہ انہوں چ نفرت نہ انہوں چ نفرت نہ انہوں دے اندر تمیز نہ انہوں دے اندر تمیز جدو دل ایک ہو جہ تدب فرما دانت پا چلوں جلن سے لانت پی جو ہو دل اللہ دی رحمت کو ہمیشہ دور ایمان تو خالی اللہ کے قدب آن گے حق قبول نہیں کر سننے نہیں یہ دل دن بن پتھر وگو سخت ہو ہو کے کافر ہو مرے گا اللہ دے ہمیشہ اداب دے دل تین اداب لانت دے نا, سمجھے دے تے اللہ تعالی نے ازاب دی انتہا کر چٹی ہے بس ہوں وہ دیکھ اگاں اداب جن تے پائی جائے گا جس دل دے رب دی رحمت ہوئے نا لانت نہ ہوئے جس دل, گندر اوہ دل ایمان جس دل در ایمان ہو گا حق قبول کرے گا. اپنے خلاف جاوے گا سنے گا بھی صحیح ایمان وال میں کس بھی سمجھو اس دل دے دل اللہ تعالی نے کرم کرنے نے یہ اللہ, اللہ, اللہ تعالی سارے بچا لو سبحان اللہ موضوع بڑے گورجیا جی میں پہلی بار یہ تو ممبر تمام سنی یا نہیں گل سنیا جی کدی ان اللہ تو اول تو آخر تک آخے گا اج بھی جی سنیے ہر گل آخے گا اج نہیں سنی تو سجنوں, اے ہل نہوست یہ پہ برائی کہ برائیاں تو نفرت سارے مک جی نفرت مکے تو دل ایک ہو کو تو لانت پی جی دلان سے پھر اللہ تعالی بندہ تر اللہ تعالا غضب پائی جائے گا دے تے ایمان نکل جان گے برائی برائی نہیں روے گی برائی برائی بن یہ آخری درجے پہنچ تو سے حال بن جسے گل میں ثابت کرنا اللہ تعالی دے سونے کے راجی بولو سبحان اللہ گلجھا نے قرآن حکیم فرقان مجید نے سانو بڑیاں بڑیاں گلا سکھائیاں سمجھائیاں نے قرآن حکیم خالی نہ خالی بیان کرتا ہے نہ خالی کسے پچھلے بیان کرتا ہے اندر اندر توحید گلہ وچ رسالت دیا گلہ وچ الال حرام دے احکام سو آیا تے الال حرام کے متعلق لینا پانچ سو پچھلیاں دے کے امرت ناگ کسے واسطے حکمت دھالوں واسطے جنت دے تذکرے تجربے رحمت دی امید اللہ دے عذاب دا خوف سارا کچھ اللہ تعالی اس ایک قرآن پروا چڈیا ایک اور گل ہے کہ اسان اپنی اپنی مرضی دی آیات چون لیں اور سارے نزدیک تو ہوں قرآن مجید جہ پورا پڑھ پڑھا کی لڑ ہی پڑی تو سجڑوں قرآن کی آیت جیڑی سناو لگا نا میں پڑھی اس نے بنی اسرائیل کی گل کی بنی اسرائیل دی کیوں کی ہے قرآن مجید یہود نسارا دیا گلیں اس واسطے چوکھیاں کردی پرانی تاریخ آئی قوم ہے ساڈے نالوں پہلو مستے سن دھرتی تے اللہ تعالیٰ نے نبی نال بڑے چوکھا ہے آخری ٹکر نبی پاک سرکار سلو تعالا لسلم جدو آئے تھے سورا ٹکر لیے پھر اگاں یہاں کی تاریخ توڑ قیامت توڑی ساڈے چلنی چلتی پی وقت والے آخر ان دن دنیا سے لانت گوانی ہے کہ قیامت نتیجے سے بندیا ہونا ہے جو اللہ اللہ کرنے والا دھرتی بندہ دینا جب نہیں ران دینا تو رب آپ چوکو فٹ ایک ہی ران دو کرو کیا مت کا کیونکہ یہاں کی تاریخ پچھے پرانی سی اگاں چلنی سی سال ہی ساڈے جیتنے پاؤنے سن سانو تباہ کرنا سی کیونکہ دھو جا ہوتا ہے نا دھو وہ مجھ کے دے دوں نکل کے کدی پلیت نہیں ہوتا باہروں دی میرے صحابہ جو رب واہلا شریف مولا کے دس اصول ہوگی پاک نبی اصولوں کے پکے رہے کافران کی سنگر بتوں دور رہے پیشاب جو نہیں نال لگن دے تو حضرت بلال جن میں پاک لایا میں لے کر کم انہوں کی طرف ہونے سن رب داغ قرآن بھی انہوں گوکھیاں سارے کی شرارت سارا بیان کی آداب پرتنا گلان سارا سن سنائی نے اگاں ہونا کی وہ بھی نبی باغ سارا دس گئے کہ آ کچھ کرنا میری فلان کرنا وہ سارا کچھ اللہ کے باغ نبی سمجھا رہے کس ریس واسطے رہ کے تاکہ کسان خبردار رہا جی میں دسی جانا ڈنگ نہ کھاویا جی بچ جائے پرانے حکیم کی گل پیا کرتا بنی اسرائیل دی پھر اس کو بعد اللہ تعالی محبوب دا فرمان اس آیت دی تفسیر حدیث دیا کتابوں میں سنا ارشاد ربانی فرمایا لعن من بني لسان داود سبن مریم بما کانو, کانو لا ہوتے اللہ سونا فرمانا ہے لانتی بنا دیتے گئے لانت پا دیتی گئی بنی اسرائیل کے کافران کے اتلب ہے جی اللہ کی خاص لانت ہوں وہ صرف کافروں کے اتنی اسرائیل کافران کا تارا بنا لیا ہے لانت گئی بنا گئے بنی اسرائیل کافر حضرت داو حضرت داود سلام تے حضرت تے مطلب ہفتے پائی حضرت دابو دل سلام نے باندر دی شکل بن گئے باندر دی شکل بن گئے تے, تے لانتاں پائیاں حضرت تے علیہ السلام نے او اصابے مائیدا سن جانے دسترخان اتر آئی لانتایاں شکلاں بن گئے اللہ و شریق مولا سونا فرما دا مریم داو تیساب مریم دی زبان تنی فرائی کا فر لانتی بنا دکھے گئے لانک پائی کیوں سی رب سونا فرما لال دا اس واسطے لانت بھائی جو کی کرتے سنہ جی نہ فرمانی کرتے سنگوں سن حدوں کرتے سنتے نہ ہو نہ کرو جی برائی کرتے سن ایک دوے روکتے نہیں سن ایک دو باہ نہیں سن کرتے روکتے نہیں سن کن کرے شرم کرے کم نہیں کرنے والا ہجی روکتے نہیں تھن لال کبھی نہ ان ولایت لہ نہ منکرن فاعلوہ لب السما کانو یسنع اللہ یہ دو آیات سنائیں کی نہیں پہلی یہ لعنت کا بیان ہے سبسی ٹھیک ہے ہاں زبان رسالت بولو بولو تفسیر فرماوے تو سواد آوے نا جی سدکے جانا رحمان المل لبے اربی جو جاننا نا میں تو یسنا لبے سما گان یال جو کردے سن اللہ فرمانتا بڑا ہی برا کردے سن بڑا ہی پیارا تو سجنوں یہ ہر فرمان خدا سن تفصیل مستفا سن بولو سبحان اللہ یہ قرآن بھول جمنا جی یہ کوئی وی نہیں ہوتی جو حافظ آپ روزانے اللہ کا کلا میں سمندر ہاں بڑے بڑے جڑے اپنے پ... قرآن تعلیم دتی سورت یا رحمان رحمان نے قرآن کی دی تعلیم دیتی انسان خاص انسان یعنی محمد عربی پاک نا فرمایا اللہ علمہ البیان تو قرآن کا بیان سمجھایا ہے مطلب یہ نکلیا تعلیم قرآن دی بیان مستفا جاوا سجنا گلان سمجھی توجہ ان شاء اللہ جو بیان کرا قرآن نہ بخر یہ بخر آواز ہوں پتا نہیں کھوتے کی آئیے کتے کی آئیے کہڑی بلا مواز نہیں آئی اللہ کا قرآن آیا ندی آیا کوئی چکر نہیں بخر دراطیا کا مطلب نہیں ہاں جی اللہ تھوڑے بلیاں کا پتا میرے لی وی پتب نہیں توجہ بولو سبحان اللہ سدکے جا میرے پاک نبی صلی اللہ وسلم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی اللہ روایت کرتے ہیں روایت کرم دی ابو داود دی حدیث دی دی دو دیاں دیا کتابیں انشکاط بابل امر بل ماروف بابل امر بل ماروف نبی صلی اللہ نے فرمایا لما واقع بنو اسرائیل فلم ہوم اولا جدو بنی اسرائیل گنا پے انا منع کیا روکیا फलमयंता रुके ना करे बाद ना आए जदों ना रुकेजालसू हम फी मजाले सेम बर्थन की किया जालसू हम फी मजाले से हिम उन्होंने की दिया मजलसाए चट्ठे बहना शुरू हो गए बुराई दजलसा लगिया ने बिच बैठे ने हूं रोकण बंद है آقلو ہم کٹھے کھان دینے وشاربو ہم کٹھے پھین دینے اے, اے اونا کام کیتا اونا دے آلمانے تے اونا دے رہ برا پیرانے اللہ دے پاک نبی سرور صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدارب اللہ قلوبہ بادہم ببادن اللہ تعالی نے اونا دے دل ایک کردتے وہ بان کھلون کٹھے پین دے نال دل ایک دن میرے شکلوں دے فرق رہ مسلے دے فرق رہے آدھے سن مسئلے نہیں سن آدھے باقی اندر کھاتا ایک جہا بن گیا تھی نہ پتا سی ہلال آرام کیے نہ انہوں پتا سی ہلال آرام کیے دل ایک ہو گئے پلیتی گئی سارا گند ایک گیا دھد پانی جاوے. کون وقت جی میں دھد پانی راڑا ہے اس طرح ہال بن گیا دشاب پیشاب ایک ہال ہو گیا سارے دلان محبوب نے مریم اللہ تالا نے لانت پا دیتی حضرت داو پی سب مریم جی دبان سے لانت پلا دیتی سو یا گو بولو بولو بولو سبحان اللہ ہو پورا ملک پھرنا اللہ تعالی فضل و کرم مین سنن والے ملتے ہیں سنا ملتے ہیں ناڑے دے تڑپ دے یار پہن کھری ہونی چاہیے شیزا بھی, سن دن شیعہ بھی سن دن سارے دن نا یار مرضی چڑھتا ہے ایمان گل توجہ بولو سبحان اللہ ہوں سمجھا کہ گل نبی پاک سرکار دی گل کی آپ سرکار ٹیک لا کے تے سو رہے سو رام پرمار ہے سن ٹیک لا کے تے. لیتے ہوئے سن ٹیک لا کے این گل دی کی ہر اگوں گل سونے نبی اپنی امت نو کرنی سی تے فورن اٹھ کے بہ گئے کانا متیا سرکار اٹھ کے بہ گئے پہلو ٹیک لا کے لیتے سر پھر اٹھ کے بہ گئے ہر نبی اپنی امت نو خطاب فرمایا تمہیں جاگ کے سونے نبی اٹھ کے سنایا ہے ناز <سلام> ساملے پارسی شکی ابلڑے گل تو سونے <سلام> ادا قرآن کی تفصیل توجہ بول سبحان اللہ. میرے محبوب سرکار ادا سرکار اٹھ کے بہ گئے درمسی روایت کے لفظ لا کلہ وی نفسی ہرگ نہ ہرگد ہر نہ ان نکریا جے ان نکریا جے والذی نفسی نبسی پد ہی قسم اس ذات دی جد ہاتھ میری جان ہے یہ نبی فرما رہے ہیں ہوں سان ملوی نفسی قسم دی میری کہ نبی پاک اپنے اکثر خود پہ شاد اٹھا سن اس واسطے کہ جان دے ڈر جڑا جا بہت سمجھے کہ بندے میری جان کٹ لے وہ ڈر تو حق نہیں بولتا سچی گل نہیں کردار ڈنڈی مار جاتا نبی پا کے فرما سن کیوں یہ سمجھا جی جو میں اے سمجھنا جو میری جان میں جان میرے رب لہذا میں ڈرنا صرف ہوں دے تو نہیں ہوں جی گل کر گا میں سنا چکا میں لہا نہیں فرمائی نہیں मतलब ए जरा मिम्बर रसूल का वारस बने ना इन्हें तबना सौख इन जिमेदारी बहाना बड़ा औखा है हां जीत जले बाजें तब्ते ने, बाज बाज बाजे ने, बाज ने मैं बाज बाज के जान सुना धक्के मजबूरी आया फिरना ईमान है जी यह समझ के यार जे तुम्हें चार गल् अल्ला दी जे नहीं सुनावेगा तू उन्होंने पीछे کسی فقیر اللہ سے دتی ت فکیرجائی رب کا فضل ہو جائے اگر رب کا فرد پہ ڈرا نہیں بارے جڑے نا بھی یہ کرائے گا تو جان نکل گئی ایمان لال وجی کر دینا اس ممبر رسول میں وارس ہے وہ بھی آخ ہمیشہ کسا میں مینو تے ہتھ اچ میری جان اے کرے لوکاں نوں کان کے صاف پاک دے وے آں پوند سنی درداں میں جڑی گل کرنی اے مولا تو درش کرنی <موسیقی> اے دانے چوہدریالیوں بھوادر آ لگا تے مقرر تے قدم قسم دے نے کہ لو بھائی میں قسم کر کے آنا کسی میں سچی گل کر دیا نبی پاک ادا کرنی بولو سبحان اللہ اچھا اللہ تعالی آمین توجہ میرے پاس نے فرمایا فرمایا, فرمایا قسم اللہ آخیا جی در روکے جالم دے ضرور ہاتھ نپ لیا جہ خود جائے حق نپ لیا جی اطراف کسرو حق دے, دے چلن بند پابند چکا نہیں تے پھر کی ہو ست بیان کوئی ہوں کہ رب کی کرنا تھے جدر اللہ لاہو کلو بے پا دے گئے عوام کھانا پینا تو نفرت جڑی تھی وہ گئی مک نفرت تے دل ہو گئے ایک شکل وکری مسلے ہے سن لیکن اندر بنیا پیا جل ہوئے اللہ کیانت کا یہ نتیجہ نکلا کہ, کہ ستر ستر نبی ایک, ایک دہاڑ شہی کرتے سن جا ہک کی گل کرنے والا نبی کا وارس ہوتا سار کٹتے سن واری سید لمبیا آمن دہائی اما حلیما دل آپ پہلے بچے نے اس نے سوری آخر سفت کتاباں بے ویرتا دے سرمایہ تے حکومت والے سورا رل کے مشورہ چا کیتا ہوئے مارو یہ قتل کرو بال چھوٹے نوں ہی قتل کرو چنگا حلیمہ دے کول وا ہوا تو ساری حکومت سرداری نشانی آخری رسول نے یہ پوری دنیا دے ہدایت لیا ہے تو تصا کچھ مارنا لیکن دل جو لانتی س دل اچھی سوچ پیدا نہیں ہو سکتی ہونے پٹھی سوچ اندی پاسے سوچ آ گئی سوچ آ گئے مقابلے سی لمبے آپ آقابلے اج ہر زمانے لانتی برائی ہونا پوری دنیا کھ کے دلیل کرم انہوں کے کو جہنم دے سب تو بڑے وارس اہی اللہ رسول دے ہمیشہ دے کائنات دے دشمن اہی تھا فرمان سارا دیکھ دیکھ کے دشمنی گٹنا کونی وہ دلان سے لالت جو پی گئی سجنا وہ بندہ گناہ ہو جاوے لیکن بڑے سمجھ لے کدی نہ کدی رابط فرما تھا अच्छा हूं उन्होंने गल से नदीब सरवर की सामू की फरमाया नेकी का जरूर आख्या जे बुराई तो जरूर रोकिया जे लालमे हप लिया जेन हक में चलण का पाबंद चक रहा जे वह जिथे ताकत हो चौधरी होनू थलिया ताकत है घर आला होरदी ताकत برائی کروک سکتا ہے جو چلتا ہے خلاف کام ہاکم ہاتھوں نپ کے انہوں ہاتھ سے چلا چھوڑے وہ جنہوں رب طاقت بخشی ہاقم سا کر سکتے ہیں وہ پاس گسا یہاں کو ہاتھ اچھا ہوں اتے میں گل کرنا آتے ہر کسے اپنی کبرے جان ان گلے نبی کیتی کی سانو کی فرمایا نیکی دا ضرور आखिया जे बुराई तो जरूर रोकया जे लालमे हथ न्याजे हक से चलण का पाबंद चक रहा जे वह जिथे ताकत हो चौधरी होनू थलिया ताकत है घर आला होरद्या ताकत वह बुराई कर हथ च नप के रोक सकना है ہاکم سکتے ہیں وہ پاس حسا کو ہاتھ نت نا اچھا ہوں اتنے میں گل کرنا عوام آج یہ آنتے ہیں کہ سی ہر کسے اپنی کمرے جانے کیوں کسے نے کی کو آکنا چڈو کیوں مگر دگر پا جائیں جی جے کوئی روکے تو کی بھوکتے ہیں سی کی آلام بھیج دبی نہیں جڑا تو سا سوچی پھرتے اسلام پہ آدھا کسی آپ کو کچھ نہ کو آپ اپنی قبر جانا بس تم کا سی گلے نا سیدے جس نبی, نبی فرماو ہاتھ نہ پلو کی مطلب جی طاقت جی ہاتھ نو ظالم کا حق ہک چلا چو آخ برائی تو روکو امت بکے امتی بکے کہ آپ کو اپنی قبرے جانے کسی نوج نہ آکو نبی فرماوے ہاتھ فڑ کے حق تلاؤ میں پوچھنا یہ امت نبی دے مقابلے میں آئی کیوں ہے فرمائی دیں یار کسے اپنی کمرے جان تنڈڑی سنبھال تین چور کی تنی فرما تین ہو ہاتھ نپ جو نہیں تو روکے حسین جو ویکیا نا جو ہاتھ میرے آئے لوگ نال نے طاقت بن ہے تو میں یہ ظالم دا ہاتھ نپ گا اٹھ کیا نپنا لیکن جب پتہ لگا سارے پا گئے نے پاک حسین ہاتھ نپن والا کام وہ چھڑیا تو زبان تو نہیں نہ روکی یہ فرض تڑ بھی ادا کیتا کی انکار ضرور کیا کہ میں بیعت نہیں کر سکتا حسین پاک کا ہمیشہ سجڑا سدکے جاؤں ورنہ فرمایا اے کم نہیں کرو گے تے دل کر دے گا پھر پیر ان سندیر بن بیٹھے گا نہ ان پتہ ہونا ہے برائی کی ہے نہ حلال کا پتہ نہ ہر کا پتا نہ ملا رانی ہے نہ عوام نو تمیز رانی ہے دل ایک ہو جان گے دل ایک کو جان گے پھر آخر آخر رب کی کرے گا پھر لانت پا دے گا جانت پائی سی جدو رب کی طرف ہو، لانت پی جائے رحمت کو دل ہمیشہ واضح دور ہو جان پھر عذاب آ جب دب رب سونے کے عذاب کوئی ایک طریقے نہیں ایک منکی دے نہیں منکیاں دے عذاب ادا کول نے پر سجنا سے اس, حدیث مبارک دی, اس حدیث مبارک دی تشریف فرمان فارسی دارسی اشیات الماد شرمشکات کے اندر فرما دے فستر ہر آئی نہ لانت میں کلد شمار چنا کے لانت کرد بنی فرائی باد یقین باد عزید و یا یا کر و لانت کر د آہارا کم ضرور ہو جانا جی ایک کم ضرور ہو جانا جی جے, جے تصا نیکی کھنا تے برائی تو روکنا یہ پورا کیتی رکھو گے پھر لانت تو بھی بچے رو گے دل ایک بھی نہیں ہوگے جی ایک کام پھر دل ایک بھی ہو جان گے لانت بھی پہ جائے گی معلوم سننا ہو رب واہدہ ہُولا شریک مولا کے اصل کو چوکھے نہیں لگتے وہ بھی مخلوق سن رب ربدی اب بھی مخلوق رب دیا وہ بھی رب سونے دے کے جم دیا دشمن نہیں سن رب سونا وہدا شریک مولا ہر کسی کو فطرت دے اسلام تے پیدا فرما ہے لیکن وہ نہوں دشمنیا لیوں لانتا انہ کے دلوں سے پیا رب واہد ہلا شریق مولا کے لکر لی اللہ واہدہ شریفرد ختم کیا نیکیاں برائیاں روکنا جو تریقے ختم کر دیا لانت پی گئی نبی پاک نے مک مین رحمت پی جا کہ اصل جو مرضی کرانے اللہ کی رحمت رہے رب نبی سونا جو رحمت اللہ لال امی نہ رب دو فرد پورا کرے پھر اللہ کی رحمت گئے میں دی رحمت دی ہے بولو, بولو ہاں تین تو تقریر سنائی نا جنہیں آخیا وہ تحمت والے وہ تحمت والا کاسم جیڈی جان داسم ایک بڑا مشہور گیا کاروبار کردٹی کا کپا کم سی بھائی چالی شیر سے اس تی سیر تولنے نے وپاری نے چالیاں دا تی تو اچھا ہوں او جب قاسم صاحب بیٹھا نا تقریر سے पिछों चिट्ठी किस खुली उस आखिया जनाबे दसो बैठे होता उसका बलोचा मैनू कह लगे वेचा तक आता वे। रब इस खपले वेखेगा या नबी का मिला जरा सूर करावना से ना खपने वाला उन्हें रुपया सौ क्या जीता रीता रखना अपने जीवन है आप जीवन है दिन सुबह जीवें की मतलब मेरे ठौकिया कूड़ روپیے سو نال کدی نمبر رسول دے وارس وہ سن جہے ہزار بربیا کے لالچ سامنے آتے سن ٹھوکر مارے سن میرے پرواہ کر گئے کدی یہ کتے بلے متے لا گئے جڑے سو روپے دو تم مطلب نکلے ملا دور کتلا دس جڑے سور اے سنیا انہیں آخنا ہے پہلو تی تو سا ہوں نہیں اچھا تو پھر دا آزور کا ملا دری جیب چکر آیا اپنی جیب جڑا جا بھی سیر تولتا رہا ہمیشہ گٹ تو وہ روپیے کٹھے ہوتے رہے تو دو چار دیگان چپ ہوں یہ مینو سمجھ نہیں لگتی بھی مال نیلاد ہوتا کی یار تبج نہیں ہو اللہ دی ایک گا یا اللہ میں ملاد کرب فرما ملا تو پیسے لوک ملا تیرا تو وجہ نہیں فرمائے میرا مطلب ہے سردار جو کرا ملاد پیسے لوک کیوں دے دے ملا سدکے آل جا سن لے میرے پاک نبی آپ فرمان اندر آیا کہ کم جب چھیا جائے گا اسلے لان تر پا کے آپ کے گا یہ نو آکھیا گیا دھوکے میں پایا گیا نہ مراد کوڑے بکا اسی متے مار مار کے آخر حضور دمت رحمتاری ادا ہی نہیں آداب کا بکا پاس میرے پاس ندی فرمان جا حدیشاں کنگلوں گا نشکار شریف کے حوالے تمو دا سدا دوالے حدیث سناو لگا میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم داحب صحابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار فرما نے اج مشکات بابے امرداروف کی ادیس پا کے حضرت حزیفا فرما نے کال نی جد لتا مرونا بل مارونا فرما نے کسما ہاتھ میری جان نی کا جے برائی تو ضرور روکا جے یا جلدی جلدی اللہ عذاب بھیجے گا اپنی طرف تو دعا منگو گے تیرا قبول نہیں فرماوے گا دعا منگو گے رب قبول نہیں گا یہ حدیث مستفا سرکار کتاب بڑے بڑے امام نے لکھی ہے مطلب کہ یعنی کرو کیا جی جی یہ کام نہیں کرو گے جلدی جلدی الاپے گا دعا کرو گے مولا ٹال دے رب ٹالے گا نہیں آپ نہیں ٹالے گا رب سونا جڑا مجھے بتا والا جاک دے او میرے میں دعا قبول کرنا لیکن انہوں نے بھی شرط رکھیا نے وہ شرط وی شرط ہوئی نیکی کا آخرا تے برائی کروکھ والا کم جے کرو گے پھر دعوا کرو گے پھر قبول فرما مطلب مطلب, مطلب دوجا ہے حضرت بابل ماروف دی حدیث ہے میرے کاردار صحابی حضرت جریر بن عبداللہ فرماندے ہیں سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من رجلن يكون في قوم يعملون فيهم بالمعاصي يقدرون على ان يغيروا عليه ولا يغيرون الا اصابهم الله منه بقابل قمل يموتوا فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کوئی بندہ کسی قوم میں گنا کرتا ہے وہ طاقت رکھنے کے باوجود انہوں دے نہیں منع نہیں کرتے بدلتے نہیں طاقت بھی ہے کہ اسا منع کر سکتے روک سکنے کے نال بھی منع کرتا انہوں نہیں فرمایا اللہ ان حدیش الفاظ نہ ہوٹ نک وڈ دبان کٹ کان پتر سر وڈ کتیا نہیں تو پھر جڑا کوری دا پتر دیر اگے کوڑ مارے جو ہلور دی امت سے آداب آتا ہی نہیں آنا ہی نہیں لا کے ان وا کجرا آس آدیش بٹھا تک آج نہیں فرمائی تو مرن تو پہلو پہلو رب اداب تیسری حدیث تیسری حدیث اندج اور بھی مشکات شریف باب الہ پورا دن ممبر سے بھاڑا ہویا ہے وہ جا کے جو انہوں کو کتاب ہو اگے رکھ لسجد ممبر سے بہ کے پڑھ بناو چلو پوش کے حق دا ہلاو لا لا جبریلا لائی سڑک لب مدی ن تا وقدا بے اہل ان لا یا ربے اندلانند لم فقال <تصفيق> نے فرمایا اللہ تعالی وہی فرمائی جبریل وبریل اسلام ولے کہ فلانا فلانا شہر غرق کر دے، الٹ دے بچے شہر والے شہر دیا نو تباہ کر دے اند کیتی جبریلیا امین علیہ السلام نے مولا آؤ اس شہر دے اندر ایک بندہ تیرا وسطے جنہیں ترفتہ عین اکھ جھمکن کی دیر تک اکھ جھمکن دے وقت چی تری تیری نافرمانی کدی نہیں کیتی گناہ نہیں کیتا رب فرمایا انو بھی لال پلٹ انال کرک کر دے مولا کریما کیوں فرمایا اس واسطے تھائی نجہ لمیت مرفیا سا تن پتو چہرہ کدی میری وجہ ناراض ہو کے وٹ نہیں تھی پہنتا میری وجہ گسا نہیں لگتا میرے خلاف کم ویکدا سل چ نفرت نہیں سی آ गुस्सा नहीं सियादा एनू ही पलट दे ए मतलब यह निकलिया जिना ताकत नहीं रोक दी मालते जाने का डर उन्होंने मारी जाए आखिरी दर्जा उन्हों का यह हर बुराई दे दिल के अंदर नफरत होते रह मे बिरादरी पकबड़ा कर लै खा पीना वखरा कर लै उ बनी फराइल मांगो उन्होंने आलमां ना हो जे, जे नहीं बोल सकते परा हो जा जे मत्थे वढ़ाई रखते आखिर मौलाओ जे सामू ताकत दो छोने हाथ दो दे छोड़े तो असर हथ नाल रोक छड़ा اپنے اندر دل کے اندر گسا گل برتنا ہوگا اس ہفش کو بچا دے گا نہیں تو پھر تسوی پھر پھر بھی بئی مان یہ اپنے اپنے خلاف اپنے پتر چلتا ویختا سی اوتری دیا میں آتا میری ہر تعلق کی جائیداد فارے گئے میں کسے قول فیل کا دا ذمہ دار نہیں خبر خبار جڑا ہوتا جلاف دا پتر آتا یہ جمن والا سی میں بنا تھا میرا حق یہ بڑا چھڈیا पाई ने। भाई ने क्यों भाई चढ़ा गुस्सा करते नहीं एक कर दा है कर दा। मैं चिश्ती गांत है नी आदा के में। मैं क्या जो गले ना तू कम पुत्र फिल्म वाल जा हांडी खलोती हो चढ़ी होब्जी न पवे پہ جاوے تو تیری رن بخت مرچا چوکھیاں پا پوے آدھے پہلا فکر کی بولنا جنہی آتی کر کے اچھا جی تیے اوے دی نسل کتی جی آخیا تھی اینجا یہ ماں دیا فلما دیا س اب کرتا بولیا گیا سونے سونے میٹھے میٹھے کلمے شریف اچھا مرچا ہانڈی چوکیاں پی بخت والے نورن مرچان لگ جان اللہ رسول کے خلاف ہوئے، تے برف لگ جاندی ہے مرچا لگان کی بجائے توجہ نہیں فرمائی اچھا یہ دسو ماں پیو جمتے ہیں کہ بنا جی ماں پیو اولاد پیولاد بنا کوئی ماں پیو بے اولاد آ نہ ہوں जे हजारा बे औलादे लगे फिर देना तो दसता है तू जमन बनाव मैं हजा कर मेरा हक तेरे चुप है मैं बनाया तू मैनू ही भुलाई खड़ा मेरी गरक बजाई खड़ा अंदरू तुक्म प्या होंद कि जिन्हें हथ चमक देर भी یہ تسبی ہے جی پھی پھر یہ صحیح تے پھر دل کے اندر گہرا بڑا کچھ اللہ یہ تسبی جی ادھر پھر رہے پر دل سور در سور सुल्तान फरमांदा तस्वी फिरी ओ पर दिल ला फिखी लै नहीं तस्वीर फड़के پڑھ جا پر اتب نہ علم پڑے پر نہ کی علم پڑھ کے رب نہ ملیا او وہ چلے کٹے اتنے کچھ نہ کٹ آئے کے او جاگ تو کی لے نہیں چلیا بڑکے اوک بنا دمئی ہمیں لال ہو کڑ کڑ کے سدکے جاوی سنا سونے سے میٹھے میٹھے بول سناو مومنا وکھرا کرتا جا منافق نو سارا جاو اگال خوش نفی خوش و خوش نفیبے سکولی طبقہ پر نبی بھی میں جاننا قسم خدا دی کر کے آنا جی دین دی پچھان آئی تو عزت کی پچھا آئی تو جی کوئی درد خدا محبوب کا خلوتا ہی تا تیرے جی ملک کی ہمدردی خلی آئی وچ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 जरा गटर चढ़िया निकलता है बहर गटर चढ़ के बोता मार के सिर तरीके बहार निकलता है अगले है, तेरे दे पसीने च बो ही बड़ी पी आई मैं खलो करता आप कि निकलिया होगा तो बो की <कहीं> <laughs> दे بے نکیا کے پنڈ چل گیا نکا وہ ہے جو سارے بے نکے سڑک کنجر کھانا جائے تو نکو اتو جائے تو نکو جائے تو نکو کہ بیڑا کرک بیڑی ناک اٹھی باڑی شاید کیا رات شکولی بے نکو متے لگ گئے بے نکے اترے نکالا جہا ویٹتے ہیں گیم پچھو ڈول چپ کے فارمی چوچے ایمان نال جہاں دیا رنگ اولاد میاں نہیں میں اگلے دن گیا تری لا علاقے تقریر سے آیا لڈن روڈ ویکھیا پر مرغی دیسی لگی فری نو دس بال ہوتے نکے نکے چوچے کو جال جال جتوں کو ویکھے وی پار کھلار کے ہیٹان چلو فورن کڑ کٹ کر کے تو خوڈ چ لکا لکا شروع ہو جاوے میں مرغی بڑا حیران ہوا اللہ تعالی مینو سوچنے والا عقل کچھ دتا ہے میں سوچن لگ پیا مولا اپنے بالوں پرا نہیں ہوتی ویکتی لکا بھی فارم چال کا پتا ہی ہے پی پھر میں آخیا یار میرے رب ہر طرح کے بندے واسطے جانور بنایا تاکہ مثال سمجھا چھوڑے کوکڑی دیسی جیڑی ہے یہ ہے دیسی بی ہر وقت بالا دو تر آدھی بال ہے جہی او فارمی کوکڑی ہے نہ یہ ہے سکولن وقت والی بال اتا دفتر لگی ہوں سمجھ لگی آئی سانسی چاہیے فارمی کوئی نہیں چاہیے سانج دیا چاہدیا نے جی گود کوئی محمد بن کاسم پل پائے سبحان اللہ ہوں سد کے جا تو فرما میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی اور حدیث روایت کروایت کر سا صدیق پاک نبی حرم مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی باب ال امر بل اے کے ابو ترم دی شریف ترمدی شریف ابو آب الم کی حدیث ہے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا نبی پاٹ سرکار نے فرمایا اسمت آخر ہاں زمین دستے آئے گا شکل نکل کا آپ آئے گا آسمان پتھر برتن کا آپ آئے گا کالت کل پوجا رسول اللہ میر کی رسول اللہ ہوا برباد ہو جا گیا نبی پاک نے فرمایا نامے روایت رکھا باسو فرمایا ہاں جتو پلیتی زیادہ ہو جاوے گی جتو پلیتی کی مطلب ڈبن والے چوکھے تو بچن والے ہو گے تھوڑے تو پھر اللہ تعالی بولو چار یا تین پچھلی شمار کرو پہلی تو ایک ہوں ادیس پاک سنا جر بڑی تفصیل لال بیان ہوا بڑی تفصیل بولو بولو ات حدیث راوی حضرت سبو حریرا میرے پاک نبی سربر صلی اللہ تعالی اللہ وسلم سرکار سب ہی حضرت سیدنا ابو حرا سرکار فرما نہیں نبی سرور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ فیودے والا یہ تو ادی سن تر ایمانتا کر کراک سبحان اللہ سونے نبی سرور نے فرمایا تو فیودے والا جدو مال کنی متے نال کنی مد ن اپنی ساتھی مال ملکیت بنا لیا جاوے گا بس امانت تو مگنا ما. امانت مالے غنیمت سمجھ کے ہڑپ کر دی جاوے گی بس زکات مگنا ماں زکات چٹی سمجھا جاوے گا بس تو اے مالے دین تیستے نہیں علم پڑھنگے گے علم پڑھنگے تے تو دنیا واسط پیسے واسطے منشا واسط نوکری ملازمت دینستے نہیں ہک بیان بیانس نہیں آپ چلن نہیں عذاب کو بچن نہیں اتارا چلو امراح بندہ اپنی رن کی گل منے گا اکا امہ ہو ماں فرمانی کرے گا ماں فرمانی کرے گا ادنا سدیق اکسا اباہو یار نو کرے گا پیو کرے گا یار نڑے پیو پراں ادنا سدی کو اکسا اباہو اگے سونے نے بھی فرمایا زہرت لسوا تو فلم مساج دے مسجد دنیا دیاں گلوں کے نال شور شرابے ہو گے اچھی اچی دنیا دیا گلا مسیطائ شروع کر بیان گے زہرت دلسواد فل مساج دے توجہ نہیں فرمائی اندر اچی اچی آواز نال شور ہو گے اگے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بولو جس سبحان اللہ سونے نبی سرور نے فرمایا ہو مر رہا چلو مخافت زع... وسا دل کبیلا تھا فاسے کوبیلے کا جڑا وڈی بنے گا وہ فاسق فاجرو متکارو مکان زائمل قوم ہر قوم جن دے کم کرا جاوے گی وہ انہوں کے سارا ومیلا تے تا ہوگا جاپ فیصلہ کرے گا بھی نگ پورے ہوئے بدکے جا نبی غیب دان تو اگر مالدار بندے دی عزت کرے گا تو ان شر تو بچن در ڈر کہ نہ سلام کیا میرے بچے کٹے غیب یہ آخنا ہی پڑنا ہے گا گانیاں بڑیا شریام ہو گیا بلبا سر آم کڑکنگ گے شورے بل خبروں شراب پیوی چڑ گیا آخرو ہاج ہل امت امبالا ہا لوگ اپنے پچھلے بزرگوں لانتان تان کر برا گے جدوں اے نگ اے سارے پورے ہو فر تاقبو بو انتظال اس ویلے انتظار دا کا اس ویلے انتظار کرمرا سرخ آندھی طوفان لال آندھی طوفان دے عذاب دا و تن سلسلے دا و فن زمین مکان دے تھس جان دا بندے کے بڑ جان دا و فن آسمان تو پتھر برتن کا دو رابطوں برساوے برثن دا و بس شکلاں شکل دا کوئی سور کوئی کتے کوئی خدیر کوئی باندر کوئی کسے شکل ہاں تین پتا نہیں رکھا سنا رکھا جو ہزر کی عمر سے کچھ کنیاں ہو رہی نے سنانا سنا توجہ نال بول اگے سرکار نے کی فرمایا وحا یا تن تطاب کا نظامن قطع سل کو فتا فرمایا اور اور نشانیاں اللہ دے عذاب ان ایک دوے دے مگر لگے اون گے ایک دوے دے مگر انج اون گے جی میں من کے پرے ہوندے نے دے داگے دھاگا وڈیا ہے جا بن کے ایک دو کے پیچھے باروں بار ہی ڈگتے ہیں فرمایا ان جزاب کا ایمان درس ہوئے پاک دے اندر جہے پندرہ چیزاں سونے نبی گڑوائیا نے پوریا ہنگ نہیں جنیاں چیزاں گنوائیاں نے ہن پوریا اس وقت نہیں مال غنیمت دا بیت المال دا امانت دا جے حکومت کو لے تو پیو دی مال سمجھ کے تے پیتی تھی جی اچھا جے کسے کسی کوکات آ جاوے تے کی ہے جے قوم دے مال کو آوے تے پیو دی کی مدی دے پی جانے نے اچھا یہ نگ بھی پورے زکات کی بنی کھڑی کڑی اج میں چٹی دیندیاں دین دیا موت آنے کے نہیں ہوں تتوں کے اتنے بھی دکات ایک فرد رب کیتی ہے جو ویواں حصہ بنتا ہے اشرد ہر مال پیداوار زمین دی جیڑی کٹ دو کپاہے کڑکے سبزی ہے مجی ہے جہی بنا ہے کیسا بنتا ہے بارش کا پانی نال فصل تیار پھر ہو دسواں محنت کے پانی نال ہو پیسے کے پانی نال موڑ ہے بیمہ. ادا ہوں چٹی لگتی ہے کہ نہیں کرو ایڈی محنت کی بیٹھا اچھا تو لگا واسطے پہ پڑی وہ سکول والا تے علم نہیں سکول والا علم نہیں ہوتے بک بک کے ٹان دے کتے بھاؤ او دے کوئی علم پھول نہیں ہاں جی او دے جڑا اسلام اسلامیات رکھیا وہ اسلام نو پلیت کرانا رکھیا ورنہ سر سید جیسا لانتی سر سید جنہ نام تھر تھو اور میں پایا اصل آئی سر سوی وہ اسلام یاد رکھتا انگریز اسلام یاد رکھتا اسلام, رکھ اسلام دا دشمن اسلام یاد کو رکھو وہ اسلام یاد دیا دو چار سہولت اسلام رکھ کر کے جیڑا جڑا کنر و نکل اسلام دا دشمن بڑے اسلام دا کا تجن تین نکلے کہ نکلیاد نکلیا؟ بلانسی آتاب چھپیا نے سرد اوپر نویاں پنجاب یونیورسٹی دے سر سید کی کہانی ان کی اپنی افکارے سر سید اے بھی خود نبو جناب نقش سر سید خود تمام حوالہ جات جاتے گھر دے سیرت سر سید کے افکار سیرت سر سید کے سر سید کے سیرت کا افکار کا تنقید دی جائے گا حیات سر سید دارول کتاب لاہور تو چھپیے پہلی بار یہ بندہ اٹھا ہے ہاں جی یہ اٹھا پہلی بار ہاں جی عقیدہ پتہ نہیں جیو بئی ہے یونیورسٹی پر اپنے چنگے بلا سد کی کہانی ان کی اپنی زبانی سفر نمبر ایک سو تین دوتے علمی ہے کا دے یہ لکھا بھی ایک دفعہ ریل چور صاحب سفر کر رہے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 ہوں درس ہوئے جنوں کا فر و کافر آکھو کی بلا ہوگوں پھر سر سید سے اس نے کوئی بات نہیں کی یعنی وہ پادری نو گیرت آئی ہے نا جو لان پیا میں چلو تین مننا تک نہیں مننا میں تیرے بولنا ہی نہیں پوری گڈی چن گل نہیں کی پادری نیرت آ گئی ہے پر ایک من والے گیرت نہیں آئی ہے اپنا دھی پوتر موڑی ہوتی کوئی نہ اچھا تو سو بھی جا کے میں خدا ہی نہیں وہ بولو سچی بولو کافر نہ سمجھو اپنا موتی پتر کافرست پہ دے ہوں سجنا حوالا ماریا سور سمجھاؤن کی خاطر اسلام کے اسلام پلیس کرنے دو چار سورتوں رکھیں میں گل نہیں کرتا مدرسے نہیں دیج کل کھے واسطے پہ فری ویلو بنتے تھن مبے بھی ہوں بنتے نے مبلا بھی مب مبلغ لگ جان دو کھاتے لکھے ہوتا مگلا کے روپایا تو بندیاں چ بنایا وفاقل مدارس بریلویاں چ بنایا تن مدارس بس کیوں بنایا جی بس سی مولویا کی عزت کوئی نہیں سی پوچھتا ہی نہیں چلو بچارے بیچ لگ جائیں گے جی نوش بھی پوچھنے والا ہوا آ میرے پڑے میں آسا بڑی سونی لالت لایا آخ گے سور و گے تے بولیں گے لگا گے تو بولیں گے جب مچ لگ جھو بولو کچھ بولو منہ کھولو آتے نے مچھل لبی جی مچھل لبی آئی روزی لگی ہے چڑاؤ گے ہوں آخ گھر کواری دہشت گردی کا بلا پسند کر اسلام آباد اسلام آباد اتلے سپیکر چانگ نہیں دی بہت موت دے دار سپیکر ہو وہ اٹھ اٹھ نو فیض بخشتا ہے کہ نہیں بختا موت خو د سپیٹر خو جو اچھ اچھ پنڈ اس تلے ملک دے اندر اسلام آباد جس کا نام ہے کیوں باہر سکھ بھے بولو اے اے اے اے اے اے باہر کی آخ گے سور مچ جا گے تو بولیں گے مت لگا جدو مت لگ جائے آخ بولو کچھ بولو منہ کھولو مس لبی مس لبی گئی لگی گئی کہ ہوں آخن گے فرق وواری دہشت گردی کپل ہوا پسند کرنا اسلام آباد جل آباد اندر اتلے سپیکر بانگ نہیں جی اللہ دی ازان موت دے خوی کہ نہیں بخشتا موت دو سپیکرڈے خواتے اٹھ اٹھ پنڈ سونا اس کلے ملک اسلام آباد جس دا نام ہے باہر سکھ بیٹھے بولو لانتی ملا اتنا تھے پڑ دیں بابا چندرا سیاؤ رب دیکا نہ لاؤ بائی ماں پورا حق بنتا مسجد نہیں اتنے مندر لالوں بہ رب دی آواز باہر نہ جی مسجد کا بھی حضرت پلال باند پڑتا نبی کات مسجد دی چھت تک کھلو کے پر کڑے رہ گئی رسمِ آ اور روح بلالی نہ رہی رہ گئی رسمِ ازا اور از رح روح, روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ بالی ن رہی تری ماں شری لا بتائی تانپڑ نا تھی بھی کرو کہ کدا لیا تیرا حق بنتا سورا پیا لانا تین رب سورا چکلے انہوں بانگ پیا چڑا سورا وہ بانگ چڑا حق والی کہ کنجرو چکلا چلا دے دیسمان کی بھی بہن کی واپ مسلمانے خیر تو ٹکی خانے میں باندھ پڑھنا مرتا میرے پایا میں ٹکی خانے کھلو کر لے گئے تین پڑیا ہی نہیں پڑیا رہے کوئی مرے نہ مرے ساڑھے پانچ کھڑے کا دیا, اپنے کا جی مونج یہ جی جی اپنا کہڑا میں, میں نبی پا سکار کو پسے کلمے پڑھنے والا آیا ایک پسے یہودی آیا دونوں کا جھگڑا ہے نبی کھڑے حد فیصلہ کیا کہ تسان بیٹھے ہوتے نا تو نبی نو بھی آخنا سی اپنے بھی نہیں مینا. عمر آیا ہے. حضرت پتہ لگا جا فیصلہ میرے لے آئی کھڑے نے یہ فیصلہ نبی سرور پہ کر چرت حضرت عمر تلوار لیا جن رسول اللہ کا فیصلہ قبول نہیں امرگی تلوار فیصلہ کرے گی پھر بد کو آ شا کچھ رولا پا گیا منافقا کیا اپنے مارا سو رب خران سلال ملا یا جی ان سے مہاراج مبئی تا وایو سلے من تسلی م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 आ, मुराद पता नहीं है, कितों निकले नवी बिरादरी मैं शरीय आके मैं हक आखण वे सके विरा ख्याल नहीं रखनी तू ए बनिया होना تولے غیر میت جا کے گل کرنی میت جا کے تو چوہے چنگی بکی جی گلا تو تیرا گلا تو گھوٹ دیا اہل مدرسان تیرا کہاں سے آئے سدو الہ الا اللہ, اللہ, اللہ, اللہ میرے کو تنخوائی میں چوا نہیں جو تیرے پنجرے سے پس جا امرود کی خاطر میںرنا کہ اوکات کی فوج نکل کے حسین آخی دے جب یونیور فوج چ نکلیا جائے حق والے کا کا بن گیا ایک کے فوج آیا میری تقریب سونی تو جاتا ہے اس میں سے کہ میں پنو آ کر چاہتا ساٹھ کا کہ مولی صاحب جاپیپ فوج کا وہ نماز پڑھا کے فارغ ہوا آیا افسر ہوتا کہ مولی صاحب نماز پڑھاؤ مور مسلک کرو एक बारा जरा नमाज पढ़ा ले दू बारा नहीं पढ़ा सकता उ मैनू आता चुप फौज वा मौल भी ते नहीं पता स आखन चार पड़े विचार करेंगे छह आखिर छह करेंगे جڑا بھی آتا تھی وہ جنگ رہے گی آخر میں پہلو مقابلہ ملے ہاں جی بریل بعد ملتے موہرو نہ نہیں جانے تو مقابلہ نہیں ہونا ہاں جی یہ مقابلے کا ول بڑا عجیب آیا یہ ویو لک دی لاہ کر لا بلا ہیں کیوں نہیں لاتے مقابلہ نہیں مرے لکھ کی لا کے ننگا ہو کے دشمن کے لال دقابلے پھر نہیں ہوتے بجٹی سواؤ چلو لک بھی جلا مقابلہ دشمن ملے تو قوم گا میں بےمانا آگوں مقالے نہیں ملے میں سنا سنیا ہونا بول بھی آتے ہیں یہاں کے مل آدھے آتے आए, आए, बोलो, उल्ले माले एक गल भी पूरी तरह बनी हूं तो फिर न, न, नवी रजिस्ट्रेशन मगर हथियाली नवी रजिस्ट्रेशन हो जड़ी रामी कसर दी हो दलिया होर खड़ दी گیا, بھی امریکہ امداد بھی امریکہ دا, بھی امریکہ, امریکہ اگوں مڑ پیٹرول پمپ سن کوئی مدرسے تھوڑے سن آخیا سا ٹینکی بھری رہے کرو رجسٹریشن رس نہیں یہودی کا غلام گورنمنٹ کرنا ہو سکتا ہے ادھر آخ مولویاں دا میں دشمان بم مارنا ادھر آنا میں پیسے مارنا ادھر بم ادھر پیسے معلوم ہوا بما بھی ہے پیسے مرد کدی وہ مر ہے کدی یہ نہیں مر جانا وہ مریا چاہ جو شہید ہونا ہے یہ مریا پوچھے برباد ہوا مدرسہ پیٹرول میں آخر گیا فیصلہ کمپیوٹر لائے لاہور ایک مدرسہ था था था जामिया नहीं जा मदरसे जरा ना उन अगले दिन रमजान के महीने च आइए राबे दुररानी कंजरी एक फिल्मा चौंती है कंजरी राबे दुरानी पेंट शर्ट जाथ पा के झाटा छाटा कट के ना गई उनके कोल मेरे को बारह प्याज दिन के आए तो कट बखाना हूं कटागा इंशाला ہاں جی میرے کو اللہ مہربانی سودا سارا پٹاریاں پوریا موجود نے سب کھڈ کٹ کے دے فن والے آکاری گہر صاحب دیکھ لینا آ کھڑی ہے بتانی آفتی صاحب آواز اخبار انقلاب اخبار انقلاب جمرات بھائی رمضان المبارک وہ آن کے اچھا ہاتھ تو نہیں ملایا حضرت صاحب نے تو کلے پولے والوں کے ہاتھ رکھا ہاں اب ایک دیکھو نا مولانا سرفراز نہیں کہا کال رابے دورانی کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار سر پر دست شفقت دی او میرے کرتے دو لے آؤ گے کہ میرے نبی پتلا وارس ن جہ کے سر دا وارث نبی ستے خیران ج سائی مگر ستے او خیرانے ان ستے خیرانے خیران جدے مگر <سلام> <سلام> <سلام> خدا بھی <دیت> میرا نبی چاہے <جاوے> روڑی ککھ <دیکھت> <کخ> تو کم چلنا دنیا دیا شاہیاں الٹا کے پیپرا مارے میرا نبی میں تھوڑا ماں جو بندی تھوڑا سمجھا نبی مر گئے نبی مر جا کھ نہ جنا سمجھو اکل مر گئی تیرا وجود دلیل آنا چاند کے بغیر بندہ زندہ نہیں ندیش کے بغیر مخلوق زندہ نہیں اچھا اتنے لکھا ہے اس وقت والی پھر پوچھا ہے فتوا پوچھا فتوا حضرت یہ بتائیں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 اے ہی امریکہ بڑا بدلے دین اندر بے حیائی کا کام نہ ہو جبکی چمی چٹا نے نل لاگا کر کے بے حیائی کا کام نہ ہو سکتا روزہ نہیں ٹوٹتا ملا یہ حالت روزہ ہے جو نہیں ٹائم تو بے میرا کام بے روزے دار ہوا فتوی پتلی بہت سیدنا امام احمد روزہ جو آپ نے کم فتوا پوچھنے آیا ہزور سو اور دربار سے جا سکتے ہیں امام احمد رضا محمد یہودی دے مدرسے کا نہیں تھی پڑیا ہاں جی وہ تنظیم دی لانت کا نہیں تھی پڑیا میرے امام محمد رضا نے فتح رضویہ دریا لکھیا اے نہ پوچھو دربار سے جانا چاہیے یہ پوچھو جدو جا رن جی ہے اسلے اللہ دے فرشتے ہوتے تو لانت کن پاؤ مذہب سارا فتو سارا کھا کے ملا کے برباد کساں کی جی آنا بے زمیرو یہ لانتی فتوی یہود دا امام احمد رضا شاہ تے امام آزم ابو تے کے تے مڑ جائیے پچھا مولنا میں کباڑا کی جانا تالے وسائی جانا جن وا کباڑا فرد دے اچھا دیوان اما دی, امم دی. منی دی. تران دی. اللہ ایک پاسے اما ہوئے ایک پاسے بکت والی ہوا کوئی گل چکر پیا اما میں سے تگر پی گئی ہے اینو چھڑا کے رہ جدوں کیتا ہے تو میرے مگر تو میرے بال چھڑاؤ چھڑاؤ पता नहीं क्यों मेरे खत्ते पै गए हैं इवें है <laughs> थोर थोर। अम्मा की फर्मा बरदारी जरूर होगी जे चंगी गल आखे तो मुड़ते नहीं जे अखे ना पुत्र मैं घर कली बैठी होनी हूं तेरा अंबा कम टुलर जाता है मेरा दिल नहीं लगता तू चलो टीवी लिया से मैं सुल्तान राई दिल लाई रखागी हम पुत्र आंता है जे नाम मनना तब जाए پیرانے تھلے تو جنت ہو جی ہوں جنت یاد آ جانی پر میں تھلے جی جنت ہونی ربت پیرے نہیں آ سکتی آپ دیکھیے ہوں اما جو سورے چلیے کلب نار کا ہاتھ فر کے میں نو کلب چٹیا پتر آخ اما نہیں منہ وقت جانا تیری فرما برداری فارده. تھلے جنت من لے آپ نام مراد لانچ ماں بیٹھی رجحان جنت کی ای پتر جنت لبے جسمان پاک نبی دی شریعت والا وقت ضرور جنت تھلے رکھ دی ہو جنت لبنی و سجنا کروا آپ اس دور سے یار نیڑے پر جڑے دیسی لوگ ایک ابے دم کروتے ہیں جہے فلیکی چوچے نے فارمی چوچے نام وہ ابے آخر بھی تو ہی نہیں سمجھتے ہیں لودرا جان گے لودرا لودرا کے نال ہے کمال پور جتیال پیر میری اتنے تقریر اس پیر نے اقبال افسر افسر بن گیا پیو نیا ملنے سال وہ مسلمان والے بتیا کپڑے وہ باندر والے یہ جو گیا نا پیو بیکا دے کتنے یار لوگ دیسی جیسی دیسی بندے والا حساب کتاب سی باندر والا نے پوچھا یہ کون ہے کہ میرا کبھی ہے چلو ٹھیک ہے گھر کی نکل آئیے بھار تھوڑا جا بینک کا ملازم اپنا گیا تو اس آئے میرا ملازم ہے وہ افسر آ کے آ میرا کمی اگ لگ کے میں کمی ضرور ہوں پر اما کا کام کرنا رب کریم لکھ دی آخر پتر جو ملا سوچا فارمی بن گیا ہوں آبا بھی تبھی لبے گا دیسی اپنے کٹے کھلونا یہ لگنا اچھا قوم قبیلے کا سردار اس لیے کون ہوں سچی کو شریف سردار بن رہا ہے شریف سردار نہیں بنتا کمینیا سردار کمینے بننا سیانے آتے کان کاواں تو بعد کسی دیکھے کا کام کے اگوں بعد لگا ہو پچھوں ہوم تو بعد اگو سردار ہوتے ہوم سے اگے کھوڑا ہوگو کھوتا کھوتے مگر اگو بعد مگر بعد اگو چڑیا مگن جن کوم کرا ہوے وہ شریف ہونا یا کمینا کم چاہے تھانے کچہری پھر کھے کول جانا پہننا ہوں میرے جو بندے آشتی صاحب آ بندہ ہے تو میں جا کی بڑے گا جناب نہیں اچھا بندہ پڑیا بھی پیا ہو میں سردار بول رہا ہوں جی جی جی خندار کی پینٹ اوٹی उ चलनी जिन्हें देखे होवें इधरों जाएगा कल लड़ेगी उथे आलनी है जिंदर डेरे तेजानी होवन शराबी होवन डाकू आवन हो अफसर आवन हो लुटेरे होवन धुना लड़े आवन खान पीन आवन सारे कुछ डेरा फरिया रवे हर तरह का बंदा आवे मुन जी होना उधरों एन जी होना बंदा बार हो सकता فرمان ہے جلدی کم لے کے جاوے گی وہ کمینا لچا چلکیا چار یہ بتا سچی بولو آر کے پہن دینا مولویا کا سیاست نال کی تک جی ادھر شریف کا کی تلک جی یہ تو ٹہان جانا کلا یہ اپنے منہ سو بچتی پہ ندی سونے کا فرمان سچا ہو گیا ہاں اچھا اکرے مرنا چلو مخافت شرجے پیسے والے بندے کی عزت دل کرنے یا ڈرال سچی <laughs> سچی بولی کیوں جو اے اے مگر مچھے سلوٹ نہ ماریا سلام نہ واقع الیپور پار والا نی اس کا واقعہ رو رانی صاحب اتنے کلوتے علی پوری لاگے جوتلے ہلکے سیٹ پہ تھلے کلوتا سی گوپانگ گوپانگ سی وہ ماردال آردار سورے دن کا وہ جناب جی ایک بندہ ہوں وہ ورکری ورکری گرکری کر رہی نے پورے شہر پھر رہی نے پچھوں ایک جٹ آیا انہیں کٹا اپنا لے کے نا کٹا نورانی صاحب کی گیل پچھو بان نورانے حیران ہو گیا شریف آدمی وہ کیا ہوئی انہیں آخیا جی تھا جا تھے کھلوتا ہے نا اس کٹے کی اما اچھ لی तो मैं क्या हम पुपर जो खुल जाना रानी साहब न बन देना इस <laughs> वास्ते सलाम पे कौम का वक्त चले जिन्होंने सलाम करते लित्र मार मार के वह कुटने का हर कहकर दवाई इने है। उत्ते थले थाले रले अच्छा जाहर कैनातो गाण वालिया रन्ना हैरेआम साद बाजे है साजुर्ग है जो पिछले ना पुरानी उमर आले आन हूं भी आंधे ने आखिर साडे वडेरे आते हों एक वक्त आएगा घर घर कंजर न कहें सो बाबा कह रहे होने चिश्ती आकूली टूचा चिश्ती वास्ते सलाम तो हों कौम का वक्त चले चल जिन्होंने सलाम करते लिपकर मार मार के हर कह के दुआई उत्ते थले थाल रले अच्छा, अच्छा। जाहर कैनात वाल रन्ना हैरे आम सागे हैं बजुर्गे ना पुरानी उम्र वाले ये आदेश सन हूं भी आंधे ने आखिर साठेरे आधे होंगे सन एक वक्त आएगा घर घर कन्जर रखने कहते सो बाबा हूं कहते हो بزرگ ہر گا سینے دے گانے ہونے کے باپ چیشتی سکولی آکولی ٹو چوچا فارمی چیشتی بے شہور نے خبریں خبریں کڑی میں کہ اتری دیا جا تکا اج ملنا سی نا وہ سو سال پہلوں ویچتے دغیر تھی اج ملنی سو سال پہلوں دس در ہوئے گا بے خبر تے نہیں تے آن خبرار نا تھا نا غیب دی خبر سن گائب کی خبر رکھنے والے نبی اچھا ہوں اتنے سوال میں کرنا یہ دسو ایمان بھائی کیا مسلمان دے پتر سکول جان تو پہلوں ناچ گا کرتے سن سچی بولیا ہوں و سارا سو دسندا کل لاؤن سفائیت کا ایمان सफाई कर करके गलना ताकि बैठे न पीर मुरादी दिखती औरत पाक हिंद <Stars> में डाक्टर सफदर हुसैन परिजली मर जा थी क्यों हाथ टुटे नहीं आप मरते چپ کر جا سی میرے دالوا خیال رکھے جو ہر کا کیا چاہیے ہے دوسرے بگیار میں اگلے دن چڑیا پاتے میں گل کی گلیاں بیٹھیا نی بی خیال کر جب بکریاں نارے چوارن کی گل آئے تو بچہ مردی بگیارو تک بڑا خیال آن فکر پہ جی اچھا بگیال پہ آانتی کھے بڑوں گے اور جانور درما واوے خیال نہ ہو پوری پسچے اندر دھی فلم چلاوے خیال نہ آئی ستر ستر دے دے خیال نہی اس بچاری نہ رکھا سو نہیے یہ سامنے گل کریے اس سونے لگا من کی گل کریے لانتی تینوں خیال یاد آئے معلوم ہوا بجیا تاہدہ I'm going <laughs> شرابے بھی ہے شرابا بھی نبی شریعت پیشاب پیمن شراب پیمن برابر بالکل پیشاب پیمن کا گنا کھاٹے شراب پیمن کا گنا پیشاب جنہ مرضی کو پی کبھی کبیرہ گناہ حرام ضرور ہے سزا ضرور پاوے گا جی توبہ نہیں لیکن اچھی کوڑے کی سزا شریعت نہیں رکھتی شراب دیکھینے سزا ہے وہ میں اور گل کر ایمان دیکھو ندی پاک متحرا دیں پاب پلی شراب کی پلی پاب کا ٹکے خوب پلی شراب کا ایک چکر ٹکے خوب پلی پانی کھڈنا پڑنا کا خوب پا ایک ایک کتنے خور پورا پلیف ہو گیا تو بندہ کتاب پولیس ہو گیا تو ایک کپڑے وال پلیس ہو گیا بوتل لال والے فرمائی اور پلیس میرے پاس نوی فرور میں فرو ممپا وال ماں جہا بندہ شراب بیچتا ہے وہ خنجیر کا کسا بن جائے مطلب دا خنویر درشت کر کر بیچنا شراب پٹے کے رکھ کے بیٹھے انہیں پوڑی پینے گا روٹی کھاوے گا انہیں ہاتھ کی کوئی شراب کی بکی آپ اور میں سا کرنا ہونا جہے بندے شراب پیوں نے گاہ پشاور پی سو کا سخت ہے ہاں شراب کی بوتل مانگیے یہ اپنے گھر کہ نہیں اور بلکہ مینو دے شراب نالوں پشاب میرے خیال سے نشا زیادہ ہوا کیونکہ شراب انگوران کا نشو پیشاب سے مزدور بندے کا نچو استعمال ہی رکھ بڑی مستی چاہیے حکومت آن والے لوگ پہلے سکول کوئی کتاب نہیں جن پکا نہ لکھتے کے جو پہلے لوگ جانور جیسی زندگی گزارتے سن ہو رہے ہیں بچے چلان لکھی پہلے جانور جیسے زندگی گزارتے سن یہ لانتا کرنی ہے پچھلے نگ پورے نبی فرمایا انتظار کربا کام ہو جانا زمین جسنا چکل نکلنیا پتھر برسن سرکار زمین اتنے جا سکتی آسمان تھلیا سکتا میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا اج وا عذاب باقی دے پتہ نہیں کنیاں ونکیاں ساڈے ہیں وی ونکی کا عذاب زلزلہ آیا تی لاک بندہ ہے تے زمین نبی فرمایا سی زلزلہ دے نال دھسنا زمین مکان پسے نے پن پانچ منزلو عمارت بڑی زمین چھت زمین کے برابر ہو گئے تی لاک بندہ کن سو کسیا گیا لانسی کے پت کیوں نہیں دستے گوورمنٹ اس واسطے نہیں دسن دیا کر ستر ہزار ستر ہزار فوج خرچ ہوئی فوج وہ بارڈر کا علاقہ جھگڑے والا انڈیا پوریا چھاؤنیاں کئی ضلع کی فوج اس سے پہ ستر ہزار رب زمین چڈیے کسان قرآن والے ویخا فرانو میرا دیے دہشت تلو چلو تھلو چلو ویزا لا پنشن اتوں ہی لویا جائے چلو چلو چلو شاہ ریٹائرمنٹ ہی ادھر ہی چلے گی ستائی ہزار سکون کر اخبار چھپا پھر میں تقریر سے بھی گیا تو میرے بیلی مطلب بے بھی اتنے گئے ہیں سارا کچھ مطلب اتوں اکھان گلیں جہیا سر وہ تک کرنا پڑا ستائی ہزار علم حاصل کرو چاہے چیل جانا پڑے رب نو رحم جو آئے انہیں تھلے چ پایا انہیں دی تفدیق کی چیشتی جو آئی سی کرم پور دے اندر میرے شیخ فرمانا تھی میرا بدل <سؤال> گائے سن وہاں بھی فرمایا تھی جی ہوں پڑے الگ نہیں پکڑے یہاں الگ الگ گئے ایک ایک ایک مدرساف درد مسجد کی چھت کے تھوڑے جہ بار نکلے شہر گرک سے پھر انہیں آخیا اکھانا کہ جڑے بچ گئے سن بندے وہ بکرے کو سٹتے سن تو رب آدھے سن تینوں بکرے تو چاہیے بکریا کا لائے تبدیل تک ہال تک روزانہ اچھا زمین کج رب تھسا کے مارے جیندے تھلے لے گیا 10 دن تک فارمی پینک والے سن دس بعد آواز بند ہو عذاب دے مستحق بیٹھے مولا ایک کمشنر اتوں کا کمشنر ہے دو ہفتہ بعد پورے کشمیر کا کمشنر خان خاندان تھلے اترنا شروع ہے مکان پہ جانا ہے وہ باہر کھڑا ہے سارا کچھ جب دیکھا تو بے لگ جائے ایک بندہ اندر سامنے ظاہر ہو گیا اللہ فرشتہ سی کوئی ان آئی کو چاہیے تو نہیں آتا مجھے پانی کا فرشت آگل تک نہیں جو رب کی مخلوق کہ زمین دس جان دسان کچھ ویخ کے بدلے نہیں سارے دلان سے پیے لانت کی پیادے حکومت بھی آتی ہے تے عوام بھی تے ملان شہید ہو گئے نے شہیدوں کے لیے دعا کریں شہیدوں کے لیے میرے مِن منادرے سے بولا اختیار ہوا کہ میں منادرا کرنا چاہتا تذاب میں آنا شہادت میرے میرے اخیر سے گل نہ سوجی میں لانچی ہوں کی جوب دیا جنا دلائے میں آ شہادت میں دعا کرنا تیرا سارا ٹبر او شہادت جائے مد دعا دیتی جانا میں <تصفح> کیا ادھر میں شہادت جناب سارے دل کامانو نہ برائی بھی تمیز رہی بہ دی کاکول کی بے پردگی عورتوں نے کی آ کے ترقی حکومت نچھو ترقی عوام پوچھو ترقی ملوں پوچھو پیرو हो गए टीवी क्यों रखी तरक्की मुला भी आके टीवी तरक्की वह नाम मुराद आज चकले में तरक्की क्या मैं चलो यार छोड़ो इस गल ने मैं एक होर मिसाल चले रिश्वत की समझने सूद न परा फाट अच्छा दारी मुला समझने برائی سچی بولیا اچھا برائی سمجھ دو روپیے نائی میں اسے واسطے فٹ دو کہ برائی کیری مہربانی ساڑھے برائی کر کے فارغ ہوا سو سدر سدر سونے کے من سمجھاؤ من سمجھاؤ میں جس کی جی بندہ میرے گل جی جا نہیں قوم ہر برائی نی سبزی کھڑی ہے جدو فارغ ہوتی ہے نا دنیا لائی نام آئی بڑی نکی کی ہر سارے کام قوم دے نیکی نے برائی ہو گئی نی पैंट शर्ट नंगे कपड़े वह भी तरक्की रन्ना कपड़िया तो बह रुल दिना बदकारी आम हो तरक्की थां बैठी कॉलेज हर जाऊ तरक्की अच्छा रिश्वत इनाम सूद पराफट के सारे काम त हो गए हूं सदके जावा तरक्की नेटी बड़ी बड़ी हूं बुराई कसो सौ घेरी है नमाज برائی گڑو دسو آخر سانوں جو حکم آیا بھائی نی کا آخو تو برائی کو روکو یہ کام تو سارے ہو گئے پیٹھا یہ تو ہوا ترقی ہونے سارا کام ترقی ہو برائی دسو برا کہڑا کنو آتی بھائی آم سار نمازی جاخا پوا گھر رکھی آئی شرم کرے نہ پابند کرایا سڈے لانتی دلان کا حال یہ بن گیا جو نیکی الٹا برائی ہو گئی ہے برائی ساری نیکی ہو گئی ہے ہے ہو ہو جائز نجائز بن گیا نجائز جائز بن گیا جب ان دل ہو جان نہ اس سمجھ اس لانت پائے گی کہ کے بندے کے ہے حکومت نظام شامل ہونا می آامل ہو جا پیر بھی آتا میں ووٹر شامل ہوا میرا پتر اونجی لگ جائے چلو کسے پاس لگ حالانکہ کفر کفر کے نظام دے حمایت کوفر بچانا کفر لگنا انہیں بج بج پیا لگتا ہے ملوں دا پتر بھی پیا لگتا ہے پیر دا پتر بھی پیا لگتا ہے کر کے اب سمینا پیر دادا سمینا پیر داد تیرا کے خلاف بولنا ہے سیرے رب سید و میرے رب اللہ اگلے دن ایک سید میرے کو لاہور تقریر کم گیا ایک سید آ کے بال سی جوان سی واہ ہوا سو رو پیا ڈھائی مارکیٹ میں کہا سیدہ خیر ہے یہاں در پیاروں پیارونا میرا پیو ایڈا ظالے میں میں تو تقریر کیتی تھی میں کے نال باجی اپنی نو سکولو چھڑا لیا پارا کے گھارچ تیوی جو سیا کے اگلے دن میرا ویا ہویا ہے میں نو پیو نال بکھایا ہے باہر میں لوگ نال کھانتے سید دادی میری بھینگ نچی ہے اس دانس کیتا ہے مجرا بنایا ہے میرے پیو نے شادی دو پہ روے سید وائے رول گیا رہے جو وائے رو سد کا بچا لیا سیکھا سا نچن کی رب میری میں تو نبی دی آل مار آیا تو میں گا مولا جہنم سٹ او گوار ہی پر نبی ضرور جرم کر جہنم سٹ لگ میں سڑ جا کوئی نہیں میں تن سے پر نبی دی عزت خاندان کی گوارا میرے کو تھوڑے گا سجنا سن عذاب رب دے ویک کے تے بدلے نہیں کوئی نتیجہ سانسے سامنے ایمان دسو کو کو کوئی ڈر کھاؤ پیدا ہوا لوگ کو بدلے نہیں سکول ٹی وی تس چیک کی ہوگی اولاد ہٹا لی ہوگی ستائی ہزاروں ادھر گرک ہو گئے ساڑی واری آ جانی کوئی فرق پیا جی نہیں نہ پیا تو اوتھے ہی اچھا کام تیت رکھا ہوا میٹر کی سوئی اوتھے ہی رہنی والے نبی سرور فرما گئے انج آزاد کا انتظار کر جی میں من کے ڈگ دے مجھے ایک گندا چیشتی اچھا بچ گیا میں بے وقوف آ تین کی پتہ لا سانوں وڈے آزاد واسطے کرکیا گھٹ پی بیٹھے رب نہ رب دیکن اے یہ ہے تھلے والے لاہور علاقے ہو جی نہ آخر موومنٹ کوئی نہ کوئی اثر ہو جائے اس واسطے سنگیو اپنے آپ کو فورن بدلو میرے حضرت صاحب پہلو سکول تو روک دے سن تو میں بھی روکتا سن ہوں میں آخنا تو میرے حضرت صاحب بھی مجھے فرما گیا فرمایا ہوں پاؤ بچے جن مرضی پا سکتے جو ہون لگ نہیں سکتے پاؤ ہوں میرے فقیر فکی فرما رہے ہیں سے عذاب جے برائی تو نہ روک دیکھ روکنے جائے اللہ تعالی حضور دے دنسی اندر فرد بیدار کرن دی بس بس نماز نو محرم. محرم نو محرم یاد رکھے نو بجے دس بجے پہلا شتاب ہوگا پچھلے ٹائم نہیں ہوئے, گا. ہوئے گا دوار بات. دس بجے خطاب ہوئے الحمد للہ ہو سمت ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أمالنا من يهده الله فلا نضد له ومن يردده فلا هادي له وشهد ودى نش سچے نسل تنا وغر مؤ ومولانا محمد عبده رسو صلى الله تعالى عليه وعناله وأصحابه وأهل بيته بارك وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعانى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فعذب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يا أيتها النفس المتمئن لترجعي إلى ادعي إلى ربك رابية مضية فادخلي في عبادي وادخلي التي ان الله وما لا يكتبه رب النار النبي يا ايها الذين امنوا اصفلو عليه وسلم تسليما صلي اللهم صلي على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا इसको भी وبارك وسل وصد عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله باد ہم نے سولا مکرموں معظموں محترم بموتشم سامعین کرام علماء علمائے شام سادات کرام رام محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں سب حاضرین کو ادیہ تبریق پیش کرتا ہوں کہ جو ذکر حسین سننے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے پھر تمام انتظامیہ کو فردن فردن اگر ایک کا نام لیا جائے تو ہو سکتا ہے اس میں سے کسی کا نام رہ جائے تو وہ ناراضگی کا اظہار کرے میں پوری انتظامیاں پوری باڈی جو حضرت کے ساتھ علامہ مولانا محمد علی قادری الماروف ربانی صاحب کے ساتھ جتنے بھی ہمارے حضرات ہیں خالد صاحب ہیں معصومی صاحب ہیں حکیم صاحب ہیں تمام ساتھی میں سب پوری ٹیم کو تمام انتظامیاں کو علماء کو طلباء کو ہتھی تبریل پیش کرتا ہوں اور جو اس کے معاندین ہیں ان سب کو